الحمد لله الحمد لله وكفى وصلام على عباده الذين استفى أما بعد فعوذوا بالله من الشيطان ودعوا بسم الله الرحمن الرحيم غيل للمتففين الذين إذا ابتعلوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وذنوهم يخصرون فَلَا يَذُنُّوا أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عظيم يَوْمَ يَكُومُ الْنَّاسُ لِوَبِّ الْعَلَمِينَ صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا اللہ <تصفيق> دیکھے ہم میں سے ہر بندہ آخرت کی تیاری کے لیے یہاں بھیجا گیا ہے. کوئی اس کو مانتا ہے کوئی مانتا نہیں ہے کہ میں آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا گیا ہوں جو مانتا نہیں ہے وہ اس کی آنکھیں بند ہوتی اس کو پتہ چل جائے گا کہ مجھے اللہ نے دنیا میں کس مقصد کے لیے بھیجا تھا ایم آف لائف کیا تھا اگر آج ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ ہمارا ایم آف لائف جو ہے وہ آخرت کی تیاری ہے اللہ کو راضی کرنا ہے تو کام آسان ہو جائے گا تو بہت کم لوگ اس کا یقین کامل رکھتے ہیں کہ ہم آخرت کی تیاری کر رہے ہیں کھیل کود میں اتنی دلچسپی ہے کہ میں حیران ہو گیا یہ جو کھیل ہوا ہے ابھی کہ لوگوں نے اپنے ایمان کو دین کو ہر چیز کو پیچھے پھینک دیا نماز کا ٹائم ہے کوئی نماز نہیں جوا ہو رہا ہے اور وہ لگاپاٹے ہو رہے ہیں اور پٹاخے بج رہے ہیں اور یہ تو کافروں کی سازش ہے کہ ہمیں ان کافروں سے جہاد کرنا چاہیے ہم ان سے کھیل رہے ہیں اللہ حول قوت اللہ بھی کس طریقے سے ہمیں انہوں نے سازش میں گرفتار کیا کہ ہمارے وزیر کو بلا لیا کہ دیکھو آؤ اتنے افسوس کی بات ہے کہ یہ کافر ایسی ایسی تدبیر کرتے ہیں اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ کافر ایسی تدبیریں کرتے ہیں کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائیں اور ہمارے ایمان کا بڑا گر کسی چیز کو سمجھنے کے لیے یہ تصور کیا کرو کہ بلفظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں موجود ہوں تو آپ کیا کہیں گے ہماری اس حرکت کو دیکھ کے آپ سب ایمانداری سے بتائیں کہ قوم جو ٹی وی کے آگے بیٹھی ہے بڑی بڑی سکرینوں پہ روڈوں پہ میچ دیکھ رہے ہیں نہ نماز ہے نہ کسی چیز کا ہوش ہے او جان خشک ہو رہی ہے جیتیں گے ہاریں گے جیتیں گے ہاریں گے اگر یہ حرکتیں حضور دیکھ لیں ہماری تو نبی صلی اللہ وسلم کیا فرمائیں گے بہت اچھا کر رہے کیا نبی کھیل کود کے لیے سکھانے کے لیے قوم کو آیا تھا اور کوئی بول بھی نہیں سکتا داڑیوں والے کیا سہاروں کے اکثر لوگ لپیٹ میں آ گئے پہلے تو مجھے کوئی کچھ کہتا نہیں ہے کہ جی دعا کر ہم جیت جائیں میں کہ ہمیشہ کے لیے ہار جائیں تاکہ اس کے یہ کانٹا تو نکل جائے نا اندر سے کیا یہ کوئی کوئی جنت اور دو زخ اور جنت کا مسئلہ ہے کہ آپ اتنا پریشان ہو رہے ہیں اتنا تم اپنی قبر آخرت کے لیے فکر مند ہو تو پتہ نہیں جنتی بن جاؤ جتنا تمہیں کرکٹ کے جیتنے ہارنے کا فکر تو مسلمان ان کاموں کے لیے بھیجے گئے کہیں مجھے کوئی ایک قید دکھا دے قرآن میں کہ جی کھیلنے کا اللہ نے حکم دیا کو کھیلو میں چیلنج کرتا ہوں کوئی ایک قید دکھا دو قرآن میں چھ ہزار چھ سو آیات ہیں کوئی ایک عید دکھا دو کہ اللہ نے کھیلنے کا حکم دیا ہو کھیلنے سے منع تو کیا الحدیث اللہ تعالی ہیں بعض لوگ ہیں جو کھیل کود کی چیزیں خریدتے ہیں مما حیات اللہ لحو و لعب انہوں نے زندگی کو کھیل تماشا بنا لیے اللہ منع کر رہے کھیل کود سے کہ وقت ضائع ہوتا ہے اور ہم نے اس کو او جی لا حول ولا کو ہوتے سب سے زیادہ خوفناک یہ چیز ہوتی ہے کہ بندہ اپنے مقصد زندگی سے ہٹ جاتا ہے آپ نے لاہور جانا ہے اور آپ تو گاڑی میں پشاور کی بیٹھ گیا تو آپ تو پشاور پہنچ جائیں گے آپ قبر آخرت کی تیاری کر رہے ہیں اور آپ کھیل کود کی گاڑی میں سوار ہو گئے پھر اس میں جوئے لگ رہے ہیں اور کروڑوں اربوں کے جوئے کھیلے جا رہے ہیں اور پھر یہ کہ جس چیز کو سب سے زیادہ اہمیت ملنی چاہیے اس کو بالکل پیچھے پھینک دیا نماز لوگ غافل ہیں. پھر درود کا فائدہ ہو گیا نا درود کا فائدہ ہو گیا نا درود جب پڑیں گے تو درود تو پھر اچھے کام میں ہی آئے گا درود تو آپ کو اثر دکھائے گا درود تھوڑی تو, گا، درود تو ہرا رہے گا، درود پہنچے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کوئی خوش ہو رہے؟ تو یہ فضولی یاد ہے اب کیسے لوگوں کو سمجھائیں سمجھتے نہیں لوگ ہاں شریعت میں اتنا اجازت ہے کہ ایسا کھیل کھیل رہے جو آدھے پونے گھنٹے میں ختم ہو جائے اور اس میں بھی نیت جہاد کی ہو کہ میں جہاد کی تیاری کر رہا ہوں ورزش کر رہا ہوں اپنے جسم کو موٹا تازہ کر رہا ہوں کہ کبھی لڑنا پڑا تو میں پوری جان بہادری سے لڑوں گا اور ایک تصور یہ کر لینا چاہیے کہ اگر اسی میں میری موت آ کہ میں نے نماز چھوڑ دی ذکر چھوڑ دیا آخرت کی فکر چھوڑ دی اسی حال میں مجھے موت آ جائے کرکٹ کے میدان میں تو سیدھے جنت میں جائیں گے یہ اتنی خوفناک چیزیں ہیں. یعنی قوم کی قوم پاگل ہو رہی ہے. کوئی سمجھانا بھی چاہتا ہے لوگ سمجھنے کے لیے تیار نہیں یہ بھی ویل متففین کے زمین میں آ جاتا ہے پتا ہمارے حضرت پڑتے ہیں ہر وہ چیز اصل تو مانا ہے کہ جو ناپ توول میں کمی کرتا ہے اس کے لیے جہنم ہے لیکن ہمارے اظہر فرماتے ہیں ہر وہ چیز جس میں بندہ اپنی زندگی میں کمی کوتا پیدا کرتا ہے وہ متفقین میں آ جاتی اس کے محنم میں نے لکھا ہوا لوگوں کے اب زہر کرنا اور وہی ایب اپنے اندر ہو تو اس کو چھپانا دوسروں سے انصاف کی خواہش رکھے خود ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ نہ کرنا اپنے ایوب سے بے خبر آنا اور دوسروں کے ایوب پر نظر رکھنا لوگوں سے اپنی تعظیم کی خواہش رکھنا کرنا جو پورا کام لینا مگر ان کی تنخواہی کرنا اور یہ بھی ہمارے فرمایا کہ جس مقصد کے لیے بندوں کو بھیجا گیا وہ اس مقصد کو پورا نہ کرے یہ بھی کمی بیشی کر رہا ہے کمی کو حدیث میں آتا ہے مومن کی ترک مالا یعنی حسن الاسلام السلام ترک مالا یعنی اوکما کال صلی اللہ علیہ وسلم کہ بندے کے اسلام کی خوبصورتی اس چیز میں ہے کہ وہ لایا چیزوں کو چھوڑ دے تو یہ کھیل لایا ہوتے ہیں اگر یہ کھیل اتنے بڑے بڑے ضروری ہوتے ہیں نا تو یہ بڑے بڑے مشایخ سب سے پہلے آگے بیٹھے ہوتے ہیں سوچ اس بات کو. اگر یہ اتنا ہی اچھا ہوتا ہے تو بڑے بڑے بزرگ سب سے پہلے ٹی وی کے آگے بیٹھے ہوتے ہیں بھائی. یہ تو نیرہ جنت کا ٹکٹ ہے وہ دیکھتے بھی نہیں اس کو وہ کہاں ہے وہ کزا ہے ہو رہا ہے جو چیز نماز چھڑوا دے بندی کی کئی دن لوگ امزدہ ہے اور عجیب حال ہے یعنی نماز کے چھوٹنے کا اتنا غم نہیں جتنا کرکٹ میں شکست کھانے کا غم ہے है, है. ایک دفعہ ایک بزرگ سے ہاتھ میں اسم رحمت اللہ لے. اس وقت میار اور تھا آج لوگوں نے میار اور بنا لیے تو ان کا بیٹا فوت ہو گیا نہ ان کی نماز جماعت سے فوت ہو گئی تو صرف دو بندے تعزیت کے لیے آئے یا حضرت بڑا افسوس ہوا آپ کی جماعت تکبیر اولا نہیں مل سکی فوت ہو تو حضرت رونے لگ گئے حضرت کیوں روتے ہیں کہا اگر میرا بیٹا فوت ہو جاتا تو آدھا بخارا اٹھ کے آ جاتا تعزیت کے لیے میری نماز جماعت سے چھوٹ گئی تو دو بندے تعزیت کے لیے آئے لوگوں کی نظر میں نماز کی اہمیت بیٹے سے بھی کم ہو گئی یہ معیار تھا پہلے اب تو جتنی مرضی جماعت, نمازیں چھوڑ دو جماعتیں چھوڑ دو کوئی پرواہ نہیں قربے قیامت کا زمانہ تو بھائی یہ چیزیں پکڑوائیں گی قیامت والے دن. تو وقت ضائع زندگی ضائع پیسہ ضائع خصوصا جو بندے کا ایم آف لائف ہے وہ بدل جاتا ہے کئی کئی دن تک بندہ پریشان رہتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا ہم نے اتنی دعائیں مانگی ہمیں اللہ نے فتح ہی نہیں دی اللہ اللہ سے بد گمانی کرنی شروع کر دی اللہ میں بیان کچھ اور کرنا چاہ رہا تھا لیکن میں کیا کروں میری طبیعت اللہ تعالی استاف راغب کر دیتا ہے جو برننگ ایشو ہوتے ہیں کیونکہ میں دل میں یہ نیت کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ یا اللہ جو میرے اور آپ لوگوں کے فائدے کی چیزیں وہ میرے منہ سے نکلوا آج لوگ ایسے غم زیادہ ہیں کہ جیسے کسی کی ماں فوت ہو گئی چاہیے تو یہ تھا کہ ہم انڈیا کے ساتھ جہاد کرتے ان کو کلما پڑھاتے ایمان کی دعوت دیتے انہوں نے ہمارے ساتھ ایسی سازش چلی ہے کہ پہلے ہمارے گھروں میں اپنے پروگرام اپنی کلچر کو گھسا دیا ٹی وی وی سی آر کے پروگراموں اور دوسری چیزوں کے ذریعے اب انہوں نے ہمارا مقصد زندگی بدل دیا اور وہ گنا بڑا خطرناک گنا ہوتا ہے جس کو گنا جو ہے نا گناہ نہ سمجھا جائے لوگ اس کو گنا ہی نہیں سمجھتے خدا کے بندے یہ آپ کو مقصد زندگی سے ہٹا رہا ہے تیری نمازیں قدا کروا رہے اللہ تیرے سے ناراض ہو رہے تو اللہ کی ناراضگی کو سمجھتا نہیں اب سوچیں اگر اسی حال میں موت آ جائے اسی گل گپاٹے میں اسی میں غم میں کہ ہائے ہم ہار گئے ہار گئے تو مرتے ہی پوچھا جائے گا کہ ہاں جی کرکٹ کیوں ہارے یہ سوال ہی نہیں پوچھا جائے گا تو مجھے اس کا بہت غم ہوا کہ ہم اپنے مقصد زندگی سے ہٹ گئے ایم آف لائف سے ہٹ گئے تصور کریں یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کہ حضور کرکٹ کی کرکٹ کی ٹیم بنائیں گے چلو بے قوم کرکٹ کھیلے حضور کے زمانے میں اگر کوئی کام ہوتا تھا دوڑ ہوتی تھی تو تیر اندازی ہوتی تھی دوڑ ہوتی تھی صرف جہاد کے لیے ہوتا سب کچھ یہ الفضولیات نہیں ہوتی تھی یا تیز دوڑنا سکھاتے تھے تیر اندازی تلوار چلانا جی یہ جنگ مجاہد بناتے تھے زمانے میں مجاہد بناتے تھے اب فضول بنا، فضول انسان بناتے ہیں. اس لیے کہ قرآن سے ہم لوگ دور ہیں جس بندے کی طبیعت کے اندر قرآن داخل ہو جائے نا وہ لا چیزیں نہیں کرتا تو آج ہم لایانی چیزوں میں پڑھے ہوٹلوں میں فلمیں چل رہی ہیں گانے چل رہے ہیں شادیوں میں واحد کام ہو رہے کھیل کود تماشے اسی لیے ہمارے ہضر فرماتے ساٹھ سال کی بندے کی زندگی ہو فرض کرے اس میں تیس سال تو سونے کے گزر گئے ضائع ہو گیا تیس سال باقی تیس سال بچ گئے نا تیس سال میں چودہ پندرہ سال بچپن لڑکپن میں اس وقت بندہ سیریس ہی نہیں ہوتا کھیل کود میں ہی لگا رہتا ہے کھانے پینے پندرہ سال باقی بچ گئے ان پندرہ سالوں میں شادی بیاہ دوستیاں دفتر کے کام نوکریاں ہاں جی ادھر جا ادھر جا، سیر سپٹے فلاں فلاں اس میں کتنے سال دس سال کاٹ دو وہ بھی باقی چار پانچ سال رہتے ہیں جس کے اوپر آپ کی خربوں سال کی جنت کا دار مدار ہے پچپن سال آپ نے ادھر ادھر ضائع کر دیے اب چار پانچ سال ہے زندگی کے جس کے اوپر آپ اپنی جنت کا دارو مدال پانچ پانچ دس دس منٹ کی ایک ہی ایک گھنٹے کی نمازیں پڑھتے ہیں نا اور کیا کرتے ہیں گرو شیف پڑھنے کا ذوق نہیں قرآن سننے کا ذوق نہیں فکر نہیں تو یہ بی فکری ہے جس بندے کا مقصد زندگی واضح نہ ہو اس کو نا تو وہ بڑی اٹی سیدھی حرکتیں کرتا ہے تو جس بندے کو ایم آف لائف نا اس کے سامنے کہ میں نے دین کی دعوت دینی ہے قرآن کی خدمت کرنی ہے مجھے اپنی قبر آخرت کی تیاری کا غم ہے وہ ان کاموں میں نہیں پڑتا اس کو کیا آج کون جیتے کون ہارے یقین کرو اللہ والوں کو ہر وقت غم ہوتا ہے کہ اگر مجھے ابھی موت آگے کیا بنے گا میری والدہ مرحوما کی برکت سے مجھے یہ چیز نصیب ہوئی وہ ہر وقت تو ان کو فکر رہتی تھی کہ میں ابھی مر گئی تو کیا بنے گا میرا اور ہمیں بھی ہر وقت یہ سوچ رہتی اکثر اوقات سوچتے رہتے ہیں کہ ابھی مر گئے تو کیا بنے گا زندگی ضائع کر دی آدھی صدی ضائع کر دی میری پچاس سال عمر گزر گئی جیسے چاہیے تھا حق نہیں ادا کر سکے تو اللہ تعالی نے تو ایک ایک چیز کا حساب لے لینا زندگی دی تھی ایک منٹ کہاں ضائع کیا دوسرا منٹ تیسرا منٹ کہاں ضائع کیا فمین یا امن مسکال حضر الرتن خی رہیں یا امن مسکال حضر الرتن شر رہی ارا عبداللہ ابن مسو صابی فرماتے ہیں کہ یہ قرآن کی سب سے جامع ترین آیت ہے کہ جس میں اللہ نے خلاصہ بیان کر دیا کہ جو کوئی ذرا برابر نیکی کرے گا وہ بھی دیکھے گا جو کوئی ذرا برابر فضول کام کرے گا وہ بھی اس کا نتیجہ دیکھے گا آپ اپنے دل سے پوچھ لیں کسی مولوی سے فتوا نہ لیں دل سے پوچھ لیں کہ جی میں نے پانچ دن کرکٹ کھیلا ہے اور دس دس گھنٹے ضائع کیے ہیں نام اعمال میں لکھے ہوں گے تو اس پر کتنا سباب ملے گا اپنے دل سے پوچھ ملا سے نہ پوچھ جی, جی میں نے پانچ دن دس دس گھنٹے کرکٹ کھیلی ہے تو نامہ مال میں کتنا ثواب ہوگا وقت ضائع ہو گیا آپ نے زندگی ضائع کر دی خربوں روپئے سے زیادہ قیمتی زندگی ضائع کر دی اور احساس بھی نہیں کہ میں نے زندگی ضائع کی کیا قرآن نے ہمیں کوئی مقصد زندگی دیا ہے کہ زندگی کھیل کود میں ضائع کرو کہیں کوئی آئے دکھا دے یہ اتنی خوفناک چیز تباہی کی علامات ہوتی میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر اقبال نے کہا امت کی جمع امن میں تجھ کو بتاتا ہوں کیا شمشیروں سے نہ اول تو اباب آخر جب کوئی قوم بنتی ہے طاقت اور تلوار اس کے پاس ہوتی ہے جب کوئی قوم مرتی ہے تو کھیل کود اور گانا شروع کر دیتی چلیں داڑی منڈوں کا پیر بھی داڑی منڈا ان کی بات مان لو بھائی ہماری نہیں مانتے میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے شمشیر و سنا اول رباب آخر جب کوئی قوم بنتی ہے طاقت اور تلوار ہوتی ہے اور جب کوئی قوم مرتی ہے تو ناچ گانا کھیل کود شروع کر دیتی پھر اس میں عورتیں بھی بیٹھی ہیں مرد بھی بیٹھے ہیں او شبتا ہے اور وہ ٹی وی والے سکرین عورتوں کے اوپر ڈالتے ہیں ایک طرف پوری عوام تھی جی جائیں جی جائیں اور ایک طرف اللہ والے کہتے تھے ہار جائیں ہار جائیں تو دعا تو پھر اللہ والوں کی لگے گی کیوں ہارنے میں فائدہ یہ ہوا ہے کہ یہ ہم وہاں مارے جہاں ملک خلیل صاحب کے ہر جگہ لگے ہوئے تھے یہ ٹی وی روڈوں پہ جو ہی کوئی چھکا چوکا مارتے تھے پھٹاکا بجتا تھا ساتھ ہم سمجھتے تھے یہ چوکا یا چھکا لگا ہم تو مسجد میں بیٹھے مدرسے میں بیٹھے تو میں نے کہا ہر چوکے اور چھکے کے اوپر شور مچتا تھا پھٹا کا بچتا تھا میں نے کہا اگر یہ جیت گیا انہوں نے دو تین دن سونے نہیں دینا لوگوں کو اتنا گل گھاٹا مچائیں گے یہ اتنا یہ بتمیزی کریں گے اتنا خوشی میں آ کے اتنا یہ نایانی کام کریں گے او وزیراعلی نے کہا مربے دوں گا تیرے ابا کی جد ہے تو مربے دے گا تمہیں کیا حق پہنچتا ہے کیا اللہ کی زمین ہے تو مربے دے گا کھیلنے والوں کو افسوس ہے کو پانچ مرنے کا ملا پلاٹ نہیں ملتا رہنے کے لیے یہ تو پتہ چلے گا نا مرنے کے بعد جب آنکھیں بند ہوں گی کہ کیا کرتے رہے ہم علامہ اقبال سے کسی نے کہا جی ساری زندگی اپنے کرائے کے مکان میں زندگی گزار دی کوئی امیر آدمی تھا تو مکان ہی بنا لو انہوں نے کہا جی ہم کیا کریں تم جو دو دو کنال کی کوٹیاں لے کے بیٹھے ہو زمین پہ تو تم نے کبزا کیا ہوا تو گریب کدھر جائے تو دو کنال کی کوٹھی میں پانچ مرلے دے نا کسی کو تو بنا مکان کبر تو تمہیں ملنی ہے کتنے پانچ فٹ کی بھی نہیں ہوتی تو دو دو کنال کی کوٹھیوں میں تم بیٹھے ہو تو غریب بےچارے کہاں سے مکان بنائے آخری عمر میں انہوں نے مکان بنایا تھا وہ بھی دوستوں نے مل ملا کے بنا دیا اور وہ مکان بنانے کے بعد انہوں نے شیر کہا تعمیر آشیا سے یہ راز میں نے پایا آشیا کہتے ہیں نا گھونسلے کو مکان کو تعمیر آشیا سے یہ راز میں نے پایا اہل نوا کے حق میں بجلی ہے آشیا <laughs> کہ, کہ ایمان کے اوپر بجلی گر جاتی ہے مستریوں کے ساتھ متھا ماری کرنا اور جی جیسے انہوں نے کہا نا کو کہ مجنوں کو کہا کہ تمہیں داخل کرواتے ہیں پڑھنے کے لیے تو اکبر اللہ بادی نے اس نے شیئر کروا کہا کہ کہاں عاشق کہاں کالج کی بکواس کجا عاشق کجا کالج <laughs> کی بکواس تو آشک کو تو یہ چیزیں فٹ نہیں ہوتی تو ہر وقت اللہ کی محبت میں خیال میں رہتے ہے تو عجیب بات کہ کی کیونکہ شہر ہوتا ہے نقشہ کشی کرتا ہے ماحول کی تو اس نے کہا تعمیر آشیا سے یہ راز میں نے پایا کہ اہل نوا کے حق میں بجلی ہے آشیا میں کیونکہ مومن تو ہر جگہ مومن کے جہاں کی حد نہیں ہے مومن کا مقام ہر کہیں ہے کہ محدود تھوڑی ہوتا ہے فکر خدا مست ایک جگہ کہا ہونا نا کہ فقیر خدا مست نہ اس کا گھر دلی نہ صفاہا نہ سمرکند کہ جو فقیر خدا مست ہوتا ہے اس کا گھر کہیں نہیں ہوتا وہ ہر جگہ یہ ساری زمین اللہ کی اللہ ہمارا اس لیے زمین بھی ہماری ہے فارسی میں انہوں نے کہا ہے تو ان محدود چیزوں کے پیچھے نہیں لگتا لگتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے کام کر کے فرق ہو جاتا اللہ اکبر میرے ایک دوست ہیں وہ اس کو ادھر ادھر سیر کرنے کا بڑا شوق ہے میرے سے بھی بڑی محبت کرتا ہے میرے ساتھ بھی سفر کرتا ہے تو فون آیا تو میں نے کہا کیا کر رہے ہو فی الحال جگہ ہم دوست سیر کے لئے گئے تھے ایسے اچانک وہ شاعری سے متاثر ہے تو پھر میں نے شعر اس کو سامنے پڑھا کہ علامہ اقبال کا شعر ہے پرورش آہو نالا ہے یہ چمن کہ یہ دنیا رونے دھونے کے لیے ملی ہے پرورش آہو نالا پرورش آہو نالا ہے یہ چمن نہ سیرے گل کے لئے ہے نہ سیر گل کے لیے ہے نہ تعمیر آشیوں کے لیے اس قسم کا شیر وہ اتنا متاثر ہوا پھر اسپیشل ملنے آیا اس شیر نے تو میری چوٹ ماری میرے دل کے اوپر کہ اللہ نے زندگی کس لیے دی ہے ہم کن کاموں میں لگا رہے پرورش آہو نالا ہے یہ چمن نہ سیرے گل کے لیے ہے نہ تعمیر آشیاں کے لیے اس قسم کا شیر تو بھائی یہ تو آہو پرورش آہو نالا آہو نالے کی رونے دھونے کی پرورش ہونی چاہیے اس کے لیے بندے کو کوشش کرنی چاہیے کہ رو دھو کے اپنا معاملہ اللہ سے صاف کر لیں دیکھو ہاں دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ اور ہر بندے کا مسئلہ ایک ہی ہے کہ مجھے کلمے پہ موت آ جائے اور میری بخشش ہو جائے لوگ آتے ہیں جی ہماری لڑکی کا رشتہ نہیں ہو رہا لڑکے کا رشتہ نہیں ہو رہا بڑی ٹینشن ہے ڈپریشن ہے جی گھر نہیں نوکری نہیں فلان نہیں نے کہا مرتے ہی سارے مسئلے ختم ایک ہی مسئلہ رہ جانا ہے کہ بخش ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی جو سب سے بڑا مسئلہ ہے ایک واقعہ بلّا یہ رات کو گیارہ دس گیارہ بجے رات کو مہمان آ حضرت فقیر کے پاس کیا تھا تو ایک نان بھائی نے دیکھا قریب ہی ہوٹل تھا اس کا کہ حضرت کے مہمان ہیں اس وقت کھانا کہاں سے ہوگا تو وہ ٹرے میں کھانا سجا کے لایا راجا کھڑکٹا حضرت آپ کے مہمان آئے میں نے سوچا کہ کہاں سے آپ اس وقت بندوبست کریں گے تو حضرت جی موقع پہ نیکی ہو تو بڑی زبردست ہوتی ہے چھوٹی سی ہو تو بڑے خوش ہو گیا کہا مانگ کیا مانگتا ہے دعا کروا کیا کرواتا کہا اپنے جیسا بنا لے اب خواجہ باقی بلا تو وہ تھے جنہوں نے مجدد مج ثانی پیدا کیا ان کا بھائی کچھ اور مانگو ان کا جی اور کچھ چاہیے نہیں بنا سکتے ہیں تو اپنے جیسا بنا لیں اور فقیر کو بھی جوش آ گیا کہا آؤ اندر کنڈی لگا کے مراقبہ میں سلبی توجہات ڈالی ایک گھنٹے بعد باہر نکلے دونوں کی شکل بھی ایک جیسی بن گئی حضرت ہوش میں تھے وہ لڑکھڑا آ رہا تھا یوں یوں بس چند گھنٹوں میں وہ فوٹو گیا حضرت نے یہ واقعہ سنا کے کہا اگر مجھے یہ کہہ دے کہ بلا وال نان بائی جتنا مقام دیتے ہیں ابھی میں ابھی مرنے کے لیے تیار ہوں اگر مجھے کوئی کہہ دے کہ تمہیں نان بائی کا وہ مقام دیتے ہیں جو خاجہ باقی بلّہ والا مقام تھا میں ابھی مرنے کے لیے تیار ہوں. اللہ والوں کی تو یہ حسرت ہوتی وہ ہم کن چکروں میں پڑے ہوئے اور یہ ہے کہ ہمارے دوست بتاتے بھی نہیں ممبر پہ کھڑے ہو کے بات کرتے بھی نہیں ان کو قبر آخر یاد دلائی جائے یہ بتایا جائے تم جا کدھر رہے ہو پھر ورنہ تو لوگوں کے اوپر بھوت سوار ہے کھیل کود کا کرکٹ کا جیسے کوئی جن نہیں چمٹ جاتا کسی کو کرکٹ کا جن چمٹ گیا لوگ سنتے ہی نہیں بات پوری بات سنتے ہی نہیں ہیں وہ اپنی سنانی شروع کر دیتے اتنا بھی دین سخت نہیں بالکل ہی کھیل تماشا دین کو بنایا شکلیں صورتیں وہ ہے مسلمانوں والی بس کام اپنی من مرضی کے یہ من مرضی بھی بڑی خوفناک ہے اور دین میں من مرضی کرنا یہ تو بہت ہی خوفناک ابھی ہم نے زور کی نماز پڑی ساڑھے بارہ پونے ایک بجے غیر مقلد جو تیمن مرضی کے مالک پانچویں نفسی تو انہوں نے نماز پڑھی ساتھ ہی تکبیر دوسری پڑھی اثر بھی پڑ لی میں <laughs> پیچھے بیٹھا ان کا انتظار کر رہا تھا یہ باہر تھے گیس <laughs> جب آئے تو وہ کچھ تو چلے گئے ایک بندہ جو جس نے جماعت کرائی وہ قابو آ گیا میں نے کہا کچھ تو حق بات کہنی چاہیے نا ان کو میں نے کہا جناب میں زیادہ بحث تو نہیں کرتا مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے اثر کی پڑی پیچھے آ کے کوئی زہر کی نیت کر لے تو پھر ہو جائے گی میں نے کہا کیسے ہو جائے گی یار تو اثر کی نیت سے کھڑا ہے وہ آ کے زہر کی پیچھے نیت باندھ لیتا ہے تو مشرق کی طرف جا رہا ہے وہ مغرب کی طرف جا رہا ہے کینن جی ہو جائے گی میں نے کہا کیسے ہو جائے گی یار کوئی دلیل جو عربی پڑھتے ہیں میں نے کہا یہ کوئی دلیل نہیں ہے ان کے پاس و دولت آگیا وہ تو سہولت پسند ہے ہاں جی اولما سے کنسلٹ کریں مجھے کہنے لگا میں نے کہا ہم بھی عالم ہے ایسے گہری ڈائریکٹ میں نے کہا ہم بھی عالم ہے پھر چپ کر کیسے چلا گیا دلیل کوئی نہیں بدو میاں بھی گاندھی کے ساتھ ہے یہ بھی اڑتی ہوئی آندھی کے ساتھ ہے علماء سے کنسلٹ کریں عجیب لوگ جی سفر کر رہے ہیں کون سا بیڑنے جب باں آئی ہوئی ہے اتنا اپنی گاڑی میں سفر کر رہے ہیں کون سا سولی پہ لٹکے ہوئے ہو یار جہاں مرضی کھڑا کر کے تم نماز پڑھ لو جی سفر کر رہے ہیں نفس پرستی ہے کیا موٹر میں پہ بھائی پھانسی میں لٹکے ہوئے ہیں مذاق بنا لیا اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں وہ جی فلانی حدیث ہے فلانی حدیث ہے صحابہ نے حدیث ہے نہیں سمجھی تمہیں سمجھ آ گئی پندرو خرد الگ اللہ میں ایک بجے ڈیڑھ بجے نماز داپ داڑی والے پگڑی والے پڑھا دیں میں نے کہا چلے پڑھا دیتے زور کی نماز ابھی سلام پھیلا پیچھے کھڑا ہو گیا اصل کی تقبیر شروع کر دی اب میں نہ اگے نہ پیچھے اب میں پیچھے ہڑنے لگا کہ اللہ نہیں نہیں نہیں پڑھاؤ اللہ اکبر میرے سے پہلے ہی وہ نیت باندھنے کے لیے تیار تھے اب میں باندھنا نہیں چاہ رہا تھا وہ اللہ اکبر یعنی میں نیت چاہ رہا ہوں پہلے ہی میں نے کہا یہ عجیب لوگ میں نے کہا پڑھ لو میرے پیچھے میں نے پڑھا دی تو پھر بعد میں میں نے اپنی دوہرائی اب کیا کر جو بندہ میرے سے پہلے میرے پیچھے نیت باندھنے کے لیے تیار ہو تو میں کیا کروں میں نے کہا جھگڑا ہوگا لڑائی ہوگی ہم بھی مسافر ہیں کوئی پتہ نہیں یہ ان لوگوں کا کہ یہ بدتی ہے فلانا ہے فلانا کہہ دیتے ہیں سفر میں پھر میں نے کہا پڑھ لو میرے پیچھے کہ میری نہیں یہ تو کوئی نہیں پڑھانے کی جیسے حضرت ہمارے حضرت نے ایک لطیفہ سنایا تھا کہ ایک بندے نے کبھی نماز نہیں پڑھی تھی تو مولوی صاحب نے کہا جو بندہ نماز نہیں پڑھتا کفر ہو جاتا ہے یہ ہو جاتا ہے وہ خوب اس کو وعیدیں سنائی تو اس نے کہا اچھا یار تو اس نے نیت بندی دو رکاد نماز پیچھے سے امام دے سنت نبی دی ظلم اس مولوی صاحب اللہ اکبر اب کیا نماز ہوئی بھائی وہ سنگا ظلم اس مولوی صاحب تھا اللہ اکبر یعنی دین تو کھیل تماشہ بنا لی کہ ماننی نہیں, نہیں ہے بس اپنی من مرضی کرنی ہے. اس لیے میں آپ لوگوں کو کہتا رہتا ہوں کہ قرآن نے جو بات بتائی بڑی عجیب بتائی ہے کہ جتنی قومیں گمراہ ہوئی نماز ضائع کرنا اور من مرضی کرنا اب یہاں نماز پڑھنے والے بھی من مرضی کرتے ہیں فخلاف شہواد پھر نبیوں کے بعد ان کی نلیک امتیں ہوئی جنہوں نے نماز کو ضائع کی اور اپنی من مرضی کی یہ غیر مقلق بھی من مرضی کرتے ہیں اور پھر اکڑے ہوئے ہوتے ہیں اور پھر ان کی نماز میں ایک چیز ہوتی ہے ایسے ایسے خارج کرتے رہتے ہیں اور ایسے ہاتھ لٹکا کے کھڑے اور پیچھے پینٹ کوٹ سر ننگے اچھا بھائی حضور نے کبھی سر ننگے نماز پڑھی ہوگی آپ ہمیشہ سر ننگے والی سنت ادا کرتے ہیں کبھی پگڑی والی سنت ادا کی ہم پوچھتے ہیں چلے بھائی سر ننگے بھی کی ہوگی کہیں مجبوری میں مجبوری میں کی ہوگی جی جی بات نے کہ نب... تمہارے نبی بازار میں بھی ننگے سر نہیں جاتے تھے تو مسجد میں ننگے سر آ جاتے ہو وہ بازار میں بھی ننگے سر نہیں جاتے تھے اور تم اللہ کے گھر میں ننگے سر آ جاتے ہو کچھ نوجوان بیٹھے تھے پینٹ کوٹ پین کے ننگے سر میں بڑے درد سے کہہ رہا ہوں کہ تنقید نہیں کر رہا کہ تمہارے نبی بازار میں بھی سر ڈھانپ کے جاتے تھے باتھ روم میں بھی سر ڈھانپ کے جاتے تھے اور تم اللہ کے گھر میں ننگے سر آ گئے بعض لوگ کہتے ہیں جی ہو تو جاتی ہے ہم نیلا بٹ میں حضرت کے ساتھ جمعہ پڑھ رہے تھے تو وہاں بھی لوگ ننگے سر پینٹ کوٹ عجیب حال حضرت نے کہا دیکھو بھائی مسئلے کی بات ہے اگر مجبوری ہو تو کچھ پہن کے بھی نماز ہو جاتی ہے مجبوری ہو تو کچھ پہن کے بھی نماز ہو جاتی ہے اب آپ کوئی سارے مول صاحب بھی کچھ پہن کے آ جائیں امام اور سارے پیچھے کچھے پہن کے کھڑے ہوں جی ہو تو جاتی ہے جو لوگ کچھے کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں نبی کی یہ سنت بھی زندہ کر لو بھائی حضور نے تو کبھی نہیں کچھ کے ساتھ پڑھی کہ مولو صاحب امام, حضور خطیب صاحب بھی کچھ پہن کے آ گئے اور مکتدی بھی کچھ پہن کے کھڑے ہیں تو پھر لوگوں کو سمجھ آئے کہ میرے حضرت نے میں میری مجلس میں آؤ تو ٹوپی پہن کے آؤ آزر ڈانٹتے ہیں اگر ننگے ساتھ جائے تو کھیل تماشا نہیں بنا لیا لوگوں کو ایک غلطی لگتی ہے کہ جی حضور نے فلاں وقت یہ کام کیا جو استثناء ہوتا ہے اس کو انگریزی میں کیا کہتے ایکسپ... ہیں اصول بنا لیتے ہیں. استثناء کو اصول بنا لیتے ہیں. استثناء تو اصول نہیں ہوتا نا اب دیکھو مجبوری میں حرام کھانا بھی جائے دا. اگر آپ کی جان جانے کا خطرہ ہے تو اتنا کھا سکتے ہیں جیسے آپ کی جان اب جی شریعت نے حرام کھانے کی بھی اجازت دی اب میں تو حرام ہی کھاتا رہوں گا کس حال میں اجازت دی یہ بھی تو سوچو اسی طرح ہے کہ حضور نے اجازت دی ہے کسی اور موقع کے لیے یہ کسی اور موقع پہ ادا فرماتے غیر مقلد امریکہ میں میرے خلاف ہو گیا اس نے اپنی بیوی سے مجھے فون کروایا اور وہ کہ جی تو آپ پیر ہو کے سنت کی خلاف ورزی کرتے ہیں یہ کرتے ہیں فلاں کرتے ہیں فلاں کرتے, کرتے ہیں آپ کو حدیثوں سنتوں پہ عمل کرنا چاہیے حضرت نے سمجھانے کی کوشش کی بی بی ایسی باتیں نہیں کرتے ہم بھی سنت پہ عمل کرتے ہیں ہماری شکلیں صورتیں دیکھو ہم سنت پہ عمل کرنے والے لوگ ہیں فرمائے بخاری شریف کی فلاں حدیث ہے فلاں حدیث ہے رفا ہونا چاہیے فلاں ہونا چاہیے حضرت نے کہا یہ سیدھی انگلیوں سے گھی نکلے گا ٹیڑھی انگلیوں سے گھی نکلے گا کہا پھر جگہ بخاری شریف میں ہی ہے کہ حضور نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا ہے تو بھی اونٹ کی تیرے کھڑے ہو کے پیشاب کیا کر تاکہ سنت میں عمل ہو جائے کہ لوں پھر فون رکھ دیا کچھ ہوش کرنا چاہیے سمجھنا بھی تو چاہیے نا کون سی جگہ کس حال میں حضور نے کون سا کام کیا اندھا دھند سم یا نا اللہ تعالیٰ کہتے اندھے بہرے ہو کے قرآن پہ نہ کچھ سوچو سمجھو بھی تو ان کی حالت یہ ہے سنس کم کوئی عقل سمجھ سے بھی کام لینا چاہیے کہ ایک استثنا دیا گیا ہے مجبوری میں تو آپ اس کو اصول بنا کے کھڑے تو یہ جو افرات و تفریح ہے نا زندگی میں یہی ویل متفین یہ افرات و تفریح زندگی میں نہیں ہونی چاہیے اعتدال ہونا چاہیے اس لیے حدیث میں فرمایا خیر الامور مور سب سے بہترین کام اوسط درجے کے کام ہے اعتدال میں رہے اس لیے سورہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ نے مجھے بوڑھا کر دیا اور فرمایا سورہ اس ایت نے بوڑھا کیا کماؤ مرتا بالکل سیدھے رہیے جی جیسے آپ کو حکم ہوا ہے یعنی اعتدال کے ساتھ رہیے تو اعتدال کے ساتھ رہنا بڑا مشکل کام ہوتا بندہ ڈنڈی مار ہی جاتا ہے آگے پیچھے تو اگر غلطی ہو جائے اس کو مان لینا چاہیے اس پر استفار کرنا چاہیے لیکن اعتدال میں رہنا چاہیے والا ترکن ذرا سا بھی ادھر ادھر نہ جھکیے اللہ نے اپنے نبی کو کہا تو اس کا بہترین ترجمہ جس میں بہت زیادہ وسط ہے وہ یہی ہے کہ متففین افرات و تفریح نہ کرو زندگی میں ناپ تول میں زندگی میں وقت میں کھانے پینے میں ہر چیز میں افراد و تفریح سے بچے کمی زیادتی سے بچے اعتدال میں رہیں اور اعتدال میں رہنا یہ اللہ والوں کی صحبت میں رہ کے بندے کو اعتدال میں رہنا آتا اتنا ہی غصے میں نہ ہو جائے کہ باس ایسا لگتا ہے کہ اس کو آگے لگ گئی ہے. اور یہ غصہ وہ کی صحبت میں رہنے سے آتا ہے بلکہ بلا وجہ ڈانٹے کھانے سے آتا اگر بلا وجہ شہ کسی کو ڈانٹ دے کوئی قصور نہ ہو اور وہ بندہ صبر سے برداشت کر لے تو اس کی طبیعت میں اعتدال آ جاتا ہے اس لیے جب قریبی ہمارے لوگ ہوتے ہیں نا قصور کسی کا ہوتا ہے ڈانٹ قریب والے کو پڑتی ہے تاکہ اس کی تو صفائی ہو جائے نا تو ڈانٹوں ہی سے بات بنتی ہے بندہ تب اعتدال میں آتا ہے نہیں تو بڑا ہے جی بڑی ایمانداری سے جھوٹ بولتا رہتا ہے اپنی زندگی میں تو اس لیے متففین ویل ہمارے پیر غلام نبی فرماتے تھے ویل جہنم کا ایک کنواں ہے جس میں اتنی سخت سزائیں ہوں گی کہ جہنم بھی اس سے پناہ مانگتی ہے تو ویلتفین تو کمی بیشی کرنے والے افرات و تفرید کمی بیشی کرنے والے بد احتیاطی کرنے والے کمی بیشی کرنے والے افرات و تفرید کرنے والوں کے لیے ویل ہے اللہ سے یست جب وہ لوگوں سے ماپ کر لیں تو پورا پورا لیتے ہیں یہ کپڑا ناپ کے لیا کوئی بھی چیز ناپ کے لیے فٹے ہیں گز ہیں پورا ماپ کے لیتے ہیں اب وزن یق سرور اور جب ان کو ناپ کر دیں تو گھٹا کر دیں ماپ کر دیں یا تول کر دیں تو خسارہ گھٹا کر دیتے ہیں بڑی گز میں کئی ٹائٹ کر کے گز کو کرتے ہیں کبھی ڈھیلا کر کے گز کو کپڑا ناپتے عجیب عجیب طریقے ہیں تو ایسے نا ہمیں تو پتہ نہیں ایسے ہلکا سی ایسے کر دیتے ہیں وہ اس کو اب تو دوسرے آگے پہلے تکڑی پہ تو ایسے ہلکا سا کر دیتے تھے وہ سوئی در کو جھک جاتی تھی اللہ ہمیں ان چیزوں سے بچایا یہ ساری چیزیں ناپ توول میں کمی تو اللہ تعالی نے اس کا جواب کیا دیا کیا ان کو خیال آ, کیا ان کو خیال یہی خیال نہیں کرتے کہ وہ اٹھائے جائیں گے مبوس ہوں گے دوبارہ اٹھیں گے حساب کتاب ہوگا اس کا خیال نہیں ہے بس کھالیا پیلیا سولیا مر گئے اٹھ کے حساب کتاب نہیں دینا اے ہلا یظنون لا یک انہم مبعوثون دوبارہ اٹھنا اللہ کے حضور حساب کتاب دینا فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرا و من يعمل مثقال ذره شرا یہ بہت عجیب ہے جو اس گھنٹے کی زندگی بھائی محاسبہ کرو جو محاسبہ نہیں کرتا وہ بالکل نیچے چلا جاتا ہے روحانی ترقی کے لیے محاسبہ ضروری ہے اس لیے اللہ علامہ اقبال نے کہا صورت شمشیر ہے دستے قضاء میں وہ قوم کرتی ہے جو ہر زمان اپنے عمل کا حساب وہ قوم تلوار کی طرح تیز ہو جاتی ہے جو ہر وقت اپنا محاسبہ کرتی ہے جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی روح امم کی حیات کشمکش ہے انقلاب کی قومیں تو انقلاب برپا کرتی ہیں اور وہ ہر وقت تگو دو کوشش کرتی رہتی ہیں انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی ہو تو ہم نے اللہ کے حضور بھائی پیش ہونا ہے اس کو سوچیں سوچیں ڈریں گے سوچیں گے تو بچ بچاؤ ہو جائے گا اگر ڈریں گے اور سوچیں گے نہیں تو پکڑے جائیں گے اس بندے کو تو فکر ہی کوئی نہیں تھی جس کو فکر لگ جاتی ہے نا وہ پھر بھی بچ بچا جاتا ہے جو بے فکر ہو وہ پھنس جاتا ہے جس کو ایمان کی جس کو امتحان کی فکر لگی ہوئی ہوگی تو وہ دینا تیاری کرے گا پوچھے گا گیس یار کیا یہ کر دے وہ کر دے اس کو کوئی نہ کوئی طریقے پتہ چل جائیں گے وہ پاس ہو جائے گا جی okay, دیکھا جائے گا جی جو ہوگا امتحان میں اور یہ فکرا ہو کے بنا رہے پکا فیل ہوگا اس کو فکر ہی کوئی نہیں تو اگر امتحان کی فکر نہیں تو بندہ فیل ہو جاتا ہے اور جس کو قبر کی فکر نہ ہو تو وہ پاس ہو جائے گا تو قبر کی فکر بھی ضروری ہے تو فرمایا میں دوبارہ اٹھنا ہے یومن عظیم ایک بڑے دن کے لیے اٹھنا ہے دوبارہ قیامت کے دن یوم یقون عالمین جس دن لوگ اپنے رب کے حضور کے سامنے کھڑے ہوں گے دست بستہ کھڑے ہوں گے ایسے یوم یقوم روح کا تو صفا لا تک اللہ اللہ کوئی چون بھی نہیں کر سکے گا اللہ کی اجازت کے بغیر بول ہی نہیں سکے گا سر سراہٹ کی بس سنائی دے گی کوئی بول نہیں سکے گا الیوم نختم علی افواہم و تقلمنا عیدی متشد الارجوم بما كانوا یکسبون سورہ یاسین میں فرمایا اج منہ بند کر دیں گے ہاتھ پاؤں بولیں گے کہ ہم نے گناہ کیے ہم گناہ کی طرف چل کے گئے یہ اگلی زندگی بھائی مشکل ہے اس کی تیاری اور خغام اور فکر ضروری ہے اسی لیے انہوں نے کہا یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا چومی گویہ مسلمانم بلرزم کے دانم مشکلات لائی لارا جب میں لائیلا پڑھتا ہوں تو غمزدہ ہو جاتا ہوں پریشان ہو جاتا ہوں کیونکہ لائیلا پڑھنے کی ذمہ داریاں میں جانتا ہوں کہ لائیلا پڑھنے کے بعد کتنی بڑی بڑی ذمہ داریاں بندے پائےد ہو جاتی ہیں ہمارے دوست چھوٹا سا کام ہوتا مجلس الذکر چھوڑ دیتے ہیں اللہ کے بندو ایک خود آپ آتے ہو ایک ہم آپ کو بلاتے ہیں ہم آپ کو جو بلاتے ہیں تو کچھ دینے کے لیے بلاتے ہیں یہی درد یہی غم یہی فکر دینا ہوتا ہے کہ فکر لگ جائے فکر لگ جائے کہ بھائی میرا بنے گا کیا میرا بنے گا کیا میرا بنے گا کیا جب تک یہ فکر نہیں لگتی بندہ غافل رہتا ہے بے فکرہ بنا رہتا ہے اور یہ لا لاپرواہی سب سے بڑی لانت ہے کہ بندے کو فکر ہی نہیں ہے تو یہ فکر فکر آخرت ایک فکر دنیا ایک فکر آخرت ہے تو اس دور میں فکر فکر دنیا کا غلبہ ہو گیا فکر آخرت ختم ہو گئی اس لیے علامہ اقبال نے ایک لاکھ نہیں ایک کروڑ روپے کا شیئر کہا ہے مجھے بہت پسند ہے یہ انہوں نے تجزیہ کیا فکر آخرت اور فکر دنیا کا تو کہتے ہیں اثر حاضر ملک الموت ہے تیرا جس نے یہ موجودہ زمانے کا ماحول یہ ملک الموت کی طرح ہے اصر حاضر ملک الموت ہے تیرا جس نے قبض کی روح تیری دے کے تجھ کو فکر معاش فکر آخرت نکال لیا فکر معاش دے دی جو غریب ہے وہ بھی فکر میں ہے کہ ہائے میں کیا کھاؤں گا اور جو امیر ہے وہ ان سے زیادہ فکر میں ہے کہ ہمارا کیا بنے گا اب اسلام آباد کے کروڑوں پتی لوگ ہیں چاہیے نا سارے تحجت گزار ہوں نمازی ہوں کوئی ان کو فکر نہ ہو اتنا بینک بیلنس ہے کروڑوں پتی ہیں وہ ہم سے بھی زیادہ پریشان کیونکہ فکر آخرت نہیں ہے جب تک فکر آخرت نہیں ہوتی فکر دنیا تو بندے کو برباد کر دیتی ہے بے سکون کر دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ جو ہدایت کا کہا ہے نا وہ یہ فکر آخرت ہی پیدا کی ہے جگہ جگہ آخرت آخرت آخرت آخرت بل تو اس ریات دنیا وال خیر وابف ابراہیم بلکہ تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت اچھی اور باقی رہنے والی ہے یہ پہلے صحیفوں میں لکھا ہوا ہے موسا ابراہیم کے صحیفوں میں لکھا ہے اور قرآن میں بھی بتا رہے تو آج فکر آخرت نہیں اس لیے اپنی تھنکنگ کو بدلے چوبیس گھنٹے میں یہ دیکھیں میں آخرت کے لیے کیا کر رہا ہوں اگر اچانک مجھے اس وقت موت آ جاتی ہے کوئی بم دھماکے ہو جاتے ہیں جی اب تو لیڈروں کے جو ہے جلسوں میں بھی بم دھماکے ہو رہے ہیں اللہ اللہ, اللہ. اب موت بھائی بالکل سر پہ کھڑی ہے اس لیے معافی والا کام پہلے کر لو معافی والا مسئلہ پہلے حل کر لو باقی مسئلے بعد میں حل ہوتے رہیں گے یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہائے میری معافی ہو جائے اس کے لیے کسرت سے استفار کریں تو لگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کو بتائی تھی کہا اللہ اگر القدر مجھے مل جائے تو میں کیا پڑھوں یہ دعا پڑھو اور اللہ والوں کے نزدیک ہر رات القدر ہوتی ہے بھائی اللہ والے ہر رات کو للاۃ القدر ہی سمجھتے کہ دوبارہ تو زندگی میں یہ رات نہیں ملے گی نا اس رات میں توبہ استفار کر لو تو یہ مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ ہے معافی کا استفار کا یہ پہلے حل کر لو باقی مسئلے بعد میں حل ہوتے رہیں گے اور آج جو سب سے بڑا مسئلہ ہے اس کو آج ہم مسئلہ ہی نہیں سمجھتے اور جو چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں ان کو ہی دماغ میں گھسایا وہ جو یہ نہیں ہو رہا وہ نہیں ہو رہا فلاں نہیں ہو رہا کیا یار ہے کھانے کا مسئلہ کپڑوں کا مسئلہ مکان کا مسئلہ یا یہ اللہ دے ہی دیتا ہے جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا کہ اگر موت آ گئی تو بخشش نہ ہوئی تو گلوں میں زنجیریں ڈال لیں گے کتے کی طرح گھسیٹیں گے وہ مسئلہ بڑا خوفناک ہے خزو ہو فغلو ہو سم جہی مسلو ہو سم افی سلسلہ فصل کو ان کو پکڑو ستر گن لمبی زنجیر میں پھرو دو ان کو اللہ کی باتوں پہ یقین ہی نہیں تھا تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فکر آخرت لگا دے اس کے لیے معمولات کی پابندی کرنے کی توفیق فرمائے اور جس ذکر میں زیادہ دل لگتا ہے اس ذکر کو اور زیادہ کرنے کی توفیق فرمائے. کہہ رہا ہوں جنوب میں کیا, کیا کیا کچھ کچھ تو سمجھے خدا کرے کوئی کچھ بھی نہ کہا اور کچھ کہہ بھی گئے کچھ کہتے کہتے رہ بھی گئے فقیرہ نہ آئے صدا کر چلے میاں تم خوش رہو ہم دعا کر چلے آج میں سفر سے آیا تھا میں نے بڑے مشکل سے اپنے آپ کو ریلیکس کیا ہے اور یہ قرآن سنا کبھی کیا کبھی کیا کیونکہ سفر پہ آنے پہ نا بی پی لو ہو جاتا ہے میرا کبھی کبھی کیا کبھی کیا میں نے کہا آج مجلس سے ذکر ہونی ہے دوست دور دور سے آتے ہیں تو مجھے بھی وام اپ ہونا چاہیے تو پھر میں نے تیاری کی دو تین گھنٹے تو میں تیاری کرتا ہوں ایسے نہیں آ کے بیٹھ جاتا اس لیے آپ لوگ پابندی سے آیا کر دوستوں کو بھی لے اب تیس چالیس بندوں نے یہ بات سنی اگر سو دو بندے یہ بات سن لیتے اور وہ آگے پہنچاتے اس لیے دعوت دینی چاہیے دوسروں کو تاکہ میں تو بدل رہا ہوں یہ دو چار بندے یہ بھی بدل جائے یہ ذمہ داری ہے سے اس کی ذمہ داری بار کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تو اللہ کے نبی قرآن کی کیا خدمت کی کس کو دعوت دی دین کی اللہ تعالی ہم سب کو دائی بنا دیں اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم و محمد و یا اللہ ہماری کوشش محنت کو قبول فرمائے آمد. یا اللہ ریاوت خوش سے جان چھڑا دے آمد. یا اللہ درد دل نصیب فرمائے دعوت کا درد نصیب فرمائے آمد. اپنی محبت معرفت نصیب فرمائے آمد. یا اللہ ہم سب کو اپنا قرب اور محبت نصیب فرمائے آمد. یا اللہ ہمارے دلوں کو بدل دے نیتوں کو بدل دے یا اللہ ایسا بنا دے کہ ہم تجھے پسند آ یا اللہ سب کے دلوں کی جیشریتوں کو قبول فرمائے آمد. آخری وقت ہے